أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين اهدوا والربانيون والأحبار بما استُحفلوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تکش ناسوکشا بے شک ہم نے تو نازل کی فیحا ہدم و نور اس میں ہدایت اور روشنی تھی یحکم بھی ہن نبی اسلام اس کے مطابق فرما بردار انبیاء فیصلہ کرتے تھے للہ دینہ ہادو ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے وحبارو اور علما من کتاب اللہ ہی اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے وہ کانو علیہ شہدا اور وہ اس پر گواہ تھے فَلَا تقشب نہ سوقشن سو تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو وَلَا تشترو بھی آیا تی سمن اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو بللم یا کم بِمَا ماں انضل اللہ اور جو اللہ کے نازر کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے فولا اکاغل کافرون تو وہی لوگ کافر ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو تنبیح کی ہے جو زینا کی حد رجم سنسار کرنے کا انکار کرتے تھے اور ان کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اپنے اسلاف اپنے انبیاء احبار علماء ربانیین کا مسلک اختیار کریں بنی اسرائیل میں بھی موسا علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے پیغمبر ایسے گزرے جن پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی وہ تورات پر ہی عمل کرتے تھے تورات ہی کی کتابت دیتے تھے اسی کی نصیحت کرتے تھے تورات کے مطابق ہی لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی بلکہ ان کی بےست کا مقصد تورات کی شریعت کو ہی زندہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا تو ہدم و نور ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت ہی اور نور تھا اس کے مطابق اللہ کے فرما بردار انبیاء یہودیوں کے لیے فیصلہ کیا کرتے تھے اور رب, رب والے یعنی اللہ والے لوگ اور علماء بھی اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کے نگہوان اور نگران بنائے گئے تھے مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوتا تھا تو یہ علماء درویش اور تعلیمی یافتہ لوگ جن کے پاس توات کا علم ہوتا یہ لوگ یہودیوں کے مابین کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے کیونکہ انبیاء نے انہیں اللہ کی کتاب تورات کی تعلیم دی تھی اور اس تورات کا محافظ مقرر کیا تھا وہ کام علیہ اور وہ اس پر گواہ تھے گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تورات کے اللہ کی طرف سے ہونے پر گواہ تھے تو رات واقع اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے تورات, تورات کی حفاظت کے لیے علماء اور اسی طرح ربانی رب والے لوگ اللہ والے لوگ یہ مقرر کیے گئے تھے مگر قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ساری کی ساری شریعت اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے انا محن وے شک ہم نے ہی ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ذکر اللہ کا قرآن بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ذکر ہے دونوں چیزیں ذکر ہیں قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث یہ دونوں ذکر ہیں اللہ نے نماز کو ذکر کہا ہے اقیم علی لذکری میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو اور نماز کیا ہے قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے بلکہ قرآن تو تھوڑا سا ہے نماز میں زیادہ تو حدیث ہی کی تلاوت ہوتی ہے نماز کے دوران آغاز بھی حدیث سے اختتام بھی حدیث پر قرآن تو صرف قیام کے ایک حصے میں سارے قیام میں بھی نہیں قیام بھی سارا قرآن نہیں قیام کا آغاز حدیث سے اللہ اکبر سے لے کے اور تبوس کے کلے تک آگے بسم اللہ سے قرآن شروع ہوتا ہے اور پھر رپو کی تکبیر اللہ اکبر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے پھر رکوع اور سجدے میں تو قرآن پڑھنا ہی منع ہے ہاں تشہد میں قرآنی دعائیں قرآنی دعائیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں تشہد میں تو یہ نواز ذکر ہے قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ذکر اللہ نے نادر کیا ہے حدیث بھی قرآن بھی بھائی الٰہی اللہ نے جو اتاری ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے تو چونکہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری علماء ربانیین جین کی ذمہ داری تھی اللہ والے لوگوں کی ڈیوٹی تھی تو اس کی حفاظت صحیح طرح سے نہیں ہو سکی ظاہر ہے ایک چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی خود لے رہا ہے اور ایک چیز کی حفاظت مخلوق کر رہی ہے اب خالق کی حفاظت مخلوق کی حفاظت برابر تو نہیں ہو سکتی اس لیے تو میں تحریف تغیر و تبدل پیدا ہو گیا جبکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی حدیث آج تک محفوظ اور مغمون ہے فلاں تقشگل ناسبک شونی پستم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو یعنی تم بھی اپنے انبیاء اور بزرگوں کے نقشے قدم پر چلو یہود کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہارے انبیاء اور تمہارے جو نیک بزرگ صالحین تھے ربانیین تھے احبار و رحبان تھے وہ جس طرح سے تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے تم بھی تورات کے مطابق فیصلے کرو اور اس میں کوئی تحریف نہ کرو اس کو چھپاؤ نہ غلط مسئلہ نہ بتاؤ اور غلط مسئلے بتا کر دنیا کا فائدہ نہ اٹھاؤ کیونکہ دنیا جتنی بھی ہو وہ قلیل ہے وہ لا کشترو بھی آیا کلیلا میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو یہ نہیں مطلب کہ زیادہ قیمت بندہ خرید لیں دنیا جتنی ساری کی ساری بھی ہو آخرت کے مقابلے میں قلیل ہی ہے آخرت کے مقابلے میں یہ قلیل اور تھوڑی ہی ہے تو لہذا دنیاوی منفی عرض حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تو کے حکامات میں تغیر و تبدل پیدا نہ کرو اور حق بات کہنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی نشانیاں جو تورات میں مذکور ہیں انہیں بیان کرنے میں لوگوں کی پرواہ نہ کرو لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو اللہ کے احکامات کو بین لوگوں تک پہنچاؤ اب انہیں خدشہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے تو جو دیگر یہود ہیں وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے میں ان کے انتقام سے نہ ڈرو بلکہ اللہ کے انتقام سے ڈرو اللہ تعالیٰ کا انتقام زیادہ سخت ہے حکام پر اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں لازم کی ہیں خواہشات کی پیروی نہ کریں ولابا فی الب اللہ کا انصبیل خواہشات کی پیروی نہ کرو وگرنا یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے دوسرا صحیح فیصلہ کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو فلا تقشب الناس لوگوں سے نہ ڈرو وقشن مجھ سے ڈرو اور تیسری چیز ولا تشترو بھی آیا کی سمن کلیلہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو اور پھر اسی طرح اللہ تعالی نے رشوت لے کر غلط فیصلے کرنے سے بھی منع کیا لا تشترو بھی آیا کی سمن اس میں یہ بھی داخل ہے رشوت بھی اور جو محکوم فیصلہ کروانے والے ان کو بھی منع کیا وا ترو بہ عید الحکام فریق میں ناس کہ مال حکام کی طرف نہ لے کے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم کھا دو کچھ خود کھا لیا کچھ فیصلہ کرنے والے کو دے دیا دوسرے کا حصہ رہا کر لیا یہ کام نہ کرو تو یہ تینوں باتیں اس آیت میں مذکور ہیں مملب یحکم بیما انصر اللہ کا یہ یہودیوں کو خطاب ہے کہ وہ جان بوجھ کر تورات کے فیصلے کو چھپاتے اور عمل نہیں کرتے تو اس کا ساتھ مطلب ہے کہ باوجود زبانی دعوی کرنے کے یہ کافر ہیں مسلم حاکم پر کفر کا فتویٰ اس وقت لگتا ہے جب کوئی مسلم حاکم ہو اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہا ہو تو اس وقت اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا جب وہ قرآن و حدیث کا انکار کر کے اس کے خلاف فیصلہ کرے یا اپنے فیصلے کو قرآن و حدیث کے فیصلے سے آلہ اور بہتر قرار دے یا اپنے فیصلے کو قرآن و حدیث کے فیصلے کے برابر درجے کا سمجھے پھر اس پر کفر کا فتوا لگے گا وگرنا کفر کا فتویٰ نہیں لگتا کچھ لوگوں نے یہ جو ہماری موجود عدالتیں ہیں یہ تغوتی عدالتیں تغوتی نظام اور تاغوتی پتہ نہیں ہر شے کو تاغوتی بنانے کے تلے میں تو ان عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس فیصلہ کرنے والے جج کو آپ تاغوت تاغت بہت بڑا کفر ہوتا ہے عام کافر سے بڑا کافر ہوتا ہے تابوت تاغوت کسے کہتے ہیں جو خود کو خدائی صفات کا حامل سمجھے یا جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو اور وہ اس پہ راضی ہو وہ ہوتا ہے تابوت اور یہ ہر کسی کو تاغوت بنانے پہ ترے ہوئے یعنی کہ چھوٹے موٹے کافر کو تاغوت نہیں کہتے تاغوت بہت بڑا کافر ہوتا ہے پرلے درجے کا تو ان کو تاغوت کہنا انتہائی جہالت اور میدانی ہے یہ اگرچہ پاکستان میں مرغج قانون کے پابند ہیں اور پھر اس میں بھی وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہو جس سے ان کی اپنی ذات پر زیادہ نہ آتی ہو اب دیکھیں مثال کے طور پہ زینا کا کیس ہی لے لیجیے زینا کی حد پاکستان کے قانون میں موجود ہے کہ سر عام سنسار کیا جائے شادی شدہ ہے اگر تو غیر شادی شدہ اس کو کوڑے مارے جائیں یا ہمارے علاوہ میں موجود ہے یہ بات لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید سزائیں بھی ہیں اب جب یہ والی سزا نہیں دیتا بلکہ کیا کرتا ہے دوسری سزائیں منتخب کرتا ہے کیوں اس کی وجہ ہمارا ماحول اور معاشرہ ہے اس حد تک یہ لبرل اور یعنی کہ دین سے دور قسم کے جو لوگ ہیں یہ مضبوط ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی جج یہ فیصلہ دے بھی دے یہ زانی اس کو سر عام سنسار کیا جائے وہ سنسار نہیں ہوگا وہ اگلی عدالت میں چلا جائے گا فیصلے کو چیلنج کر دے گا جج کی خیر نہیں ہے وہ شاید زندہ ہی نہ بچے ایسے حالات ان کے خوف کی بھی پر اور کئی مجبوریوں کی وجہ سے وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتا کیوں نیچے گراؤنڈ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گراؤنڈ بنائی تھی زمین پر لوگ ایسے کھڑے کیے ایسا معاشرہ قائم کیا جن کی آخرت پر نظر تھی عقیدہ ان کا مضبوط تھا اور ان سے اگر غلطی ہوتی تھی تو وہ خود کہتے تھے مجھ پہ حد قائم کرو ایسے لوگ پیدا کیے تھے یہ تربیت کی تھی معاشرے اس کے نتیجے میں یہ ماننا چلا تھا اگر یہ کام کرنے کے بغیر ہی اس معاشرے میں کہا جاتا ذانی کو سنسار کرو چور کا ہاتھ کاٹو کدھر کس نے کسی نے ماننا سیدہ سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اللہ تعالی نے شراب کو کس بار حرام کیا ہے نفرت دلائی پھر اور دلائی پھر اور نفرت دلائی آخر کا آخر وتیط اگر اللہ تعالی پہلا ہی حکم یہ نازل کر دیتا کہ شراب نہ پیو تو تم نے کہنا تھا ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے پہلے ذہن سازی کی ہے اس سے نفرت دلائی ہے کہ چلو نماز کے قریب قریب نہ پیو آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹایا جب لوگوں کے ذہن تیار ہو گئے اس کی حکمت نازل کر دی یعنی پہلے ذہن سازی ہے ذہن سانی شریعت نے کی ہے اس کے بعد یہ کام سارا اب ہمارے معاشرے کی ذہن سانی نہیں ہے اور حکومت حکومت بھی بیچاری چاری یرغمال ہے حکومت بھی یرغمال ہے وہ بھی اپنے فیصلے خود سے نہیں کر سکتے تو اس لیے ان کو تابوت قرار دینا یا ان پر کفر کا فتویٰ لگانا ان کی تکفیر کرنا اور پھر ان کے خلاف چڑ دوڑنا ان کو قتل کرنے مارنے کے لیے یہ سراسر چہرت اور ندانی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ کہا ہے ملم مل یا فلائے کا امل کافرون تو آگے دو باتیں اور بھی کہی ہیں فا اللہ کا ام الفاصون فا اللہ شریعت کے مطالب فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں فاصت ہیں اور ظالم تین یعنی سارے برابر ہوتے تین الگ الگ کیٹیگریز ہیں کی تین درجات ہیں عليهم اور ہم نے ان پر اس کتاب یعنی تورات میں لکھ دیا ان نفسا بن نفسی کے جان کے بدلے جان ہے ول اینا اور آنکھ کے بدلے آنکھ ول انفا بل انفی اور ناک کے بدلے ناک ول ادونا اور کان کے بدلے کان و سننا بسنی اور دانت کے بدلے دان قصاص اور زخموں کا قصاص ہے فمن تصداتا بھی ہی تو پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے فہ و کفارا تم تو وہ اس کے لیے کفارا ہے لم بما انزل اللہ اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے فلام تو یہی لوگ ظالم ہیں اس آیت میں بھی اللہ نے یہود کو ڈانتا ہے یعنی انہوں نے جس طرح رجم کرنے کے حکم کو تبدیل کر دیا اسی طرح انہوں نے پیساس والے قانون کو بھی بدل دیا وہ نفوس میں برابری نہیں کرتے تھے سب کو برابر نہیں سمجھتے تھے زخموں میں برابری رکھی گئی تھی وہ اس کو برابری کا بدلہ وہ نہیں دیا کرتے تھے اب بھی موجودہ جو تورات ہے اس کی کتاب خروج باب نمبر اکیس اور فقرہ نمبر تیئیس تا پچیس میں یہ حکم موجود ہے مگر انہوں نے کیا کیا اس کو تبدیل کرتے بلکل معتل کر کے بالکل معطل کر ڈالا تھا برابری کا جو بدلہ ہے پساس کی نہیں برابری کا بدلہ جان کے بدلے جان شریف ہو یا وزیر ہو برابر ہے آنکھ امیر کبیر رئیس چودھری کی ہے یا غریب مسکین کی ہے برابر ہے اس کو برابر قرار دیا گیا تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی قبائل میں سے بنو نظیر طاقتور اور بنو و قریضہ کمزور تھے تو ہوتا کیا کہ یہودی بن نظیر کا کساس تو بنو قریضہ سے لیتے لیکن بنو قریضہ کا کساس بنو نذیر سے نہیں لیتے تھے بلکہ ان کے مقتول کی دیت ادا کر دیتے وہ طاقتور تھے جس کی لاٹھی اس کی بھینس اسی لیے اللہ سبحانہ حامہ ہوا نے اس حکم کو دوبارہ واضح کیا کہ جان کے بدلے جان ہے قتل کرنے والا مرد ہے اگر اس نے کسی عورت کو قتل کیا ہے تو قاتل مرد کو ہی قتل کیا جائے گا کساس میں برابر ہے کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان ان کے خون برابر ہیں خواہ وہ بڑے قبیلے کا ہو کوئی چھوٹے قبیلے کا ہو کوئی سید زاد ہے کوئی چودھری ہے کوئی کمی سارے برابر تک کافا خون ان کے برابر ہیں اس لیے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی اونچ نیچ کا تصور شریعت نے ختم کر دیا ہاں یہ ضرور ہے کہ کافر اور مسلم برابر نہیں مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا مسلمان اگر قاتل ہے اس نے کافر کو قتل کر دیا ہے تو اساسل مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا اللہ یقتل مسلمن ان یہ شریعت نے اصول کو کیا یعنی مسلمانوں کا خون آپس میں برابر ہے مسلمانوں اور کافروں کا آپس میں برابر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا کفر قرار دیا ہے اب ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب بنا ہوا ہے کہ کافر مسلمانوں کو آ کے قطر کر جاتا ہے اور مسلمان اس کو کساسن قتل نہیں کر سکتے ہمارے ملک میں کیسی مثالیں ہیں اس کی ریمن ڈیویس سے لے کے آج تک وہ اب دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قاتل کلبوشن اب اس کی سزائے موت اٹکی ہوئی ہے ایسی ضلعت اور کمزوری اور مسلمانوں کی اس ضلت کمزوری اور زوال کا سبب یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن و سنت کے سرح خلاف ایسے احکام ایجاد کر لیے کہ جن کی موجودگی میں قصاص ساس تقریباً ناممکن ہو کے رہے فکا حفی آپ اٹھا کے دیکھ لے ہی معطل ہے یہ جب تکفیر والا فتنہ اٹھا تھا دو ہزار سات کے بعد تو وہ بڑی اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور تکفیریوں کی اکثریت میجورٹی جو تھی اٹھانوے فیصد جو تکفیری تھے ان کا تعلق فقہ حنفی کے ساتھ تھا دیوبند لوگ تھے جب ان سے بات ہوتی تو پاکستان کے قانون کے حوالے سے تو میں اکثر ان کو کہا کرتا تھا کہ پاکستان کا قانون ہاں قرآن و حدیث کے تو خلاف ہے لیکن فقہ حنفی کے عین مطابق ہے پاکستان کے قانون میں مجھے کوئی شک ایسی بتا دو سوائے دو تین شکوں کے دو یا تین ہیں صرف ان کے علاوہ کوئی ایک سکھ ایسی بتا دو جو فقہ حنفی کے خلاف ہو قرآن کے خلاف تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہیں لیکن فقہ حنفی کے خلاف بتا دو اگر تمہارا مفتی اسی فقہ کے مطابق اپنے مدرسے میں بیٹھ کر فتویٰ دے اور اس فتوے پر عمل درامد بھی کیا جائے تو وہ مسلمان اور اسی فتوے کے مطابق اگر قاضی عدالت میں بیٹھ کے جج فیصلہ کر دے تو وہ کافر ایک ادھر کا انصاف ہے یا تو ان فوکا ہاک بھی کافر قرار دونا پہلے تو اب شروع کرو مفتیوں کے خلاف اپنے مولویوں کے خلاف تو پھر ادھر بھی آ جانا تو بہرحال یہ سمن ایک بات آ گئی انہوں نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں جو کساس کو بالکل محتر کر کے رکھ دیتے ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ اس اصول اور قانون کو رائج کیا ہے کہ کساس کو نافذ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من و ان کے دیتے ایک آدمی نے یہودی تھا اس نے کسی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا سر کچلنے والے یہودی کو بلایا پکڑا گیا جرم ثابت ہونے کے بعد کہا اس کا بھی سر اسی طرح دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا. جیسے اس نے قتل کیا ویسے قتل کیا دی. یہ ہے کہ جو شریعت کا مطلوب و مقصود ہے اور پھر یہ مطلب ہے کہ جب یہ बने بنے تھے فیکافی کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے نا کہ یہ کاضی بنے تھے اور جو کاضی ہو اور حاکم ہو اور ہاکم کے مذہب پر ہی باقی لوگ ہوتے ہیں یہ نے نہیں کہتی کہاں بڑی الفیکا اس لیے حنفی زیادہ تعداد میں ہیں یہ وجہ نہیں ہے وجہ یہ کہ یہ شاہی مذہب تھا جب یہ لوگ قاضی بنے تو اس وقت بھی کساس معطل ہو کے رہ گیا تھا حرجود اللہ کا نظام معطل ہو کے رہ گیا تھا آج بھی ویسے ہے وہی چیز نافذ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کساس کو مقرر کیا ہے حقہ کے فرمایا بل جرو ہے زخموں میں بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے زخم لگانے والے کو جس نے زخم لگایا اس کو معافی دے دے تو اللہ تعالی اتنا ہی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا من تصدقہ بھی لہو کا بھی فہوا کفارت الہو جو کساس کا صدقہ کر دے میں نہیں کساس لیتا ظالم پر اس نے کساس صدقہ کر دی فہوا کفارت الح اس معاف کرنے والے کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے يحكم اللہ اور جو اللہ کی نادر کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا قوم یہاں پہ دوسری بات آیت میں تھا کافر اور یہاں پہ آیا ہے جو خلاف شریعت فیصلہ کرتا ہے وہ ظالم ہے اس کے درمیان فرق آگے چل کے پڑھتے ہیں وقفینہ اللہ ہند بی سب نے اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا ای من التورات جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا وہ آتی انجیل اور ہم نے اس کو انجیل دی فی ہی حدن و نور اس میں ہدایت اور روشنی تھی تورات میں بھی ہدایت اور نور اور انجیل میں بھی ہدایت اور نور اور مصدق الینا من منتورات وہ اپنے سے پہلے کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی وہ اور ہدایت وہ مورجا تن اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے یعنی اس علیہ اسلام کوئی نئی شریعت کا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پر چلتے تھے اور ان بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی جو تورات کے اندر موجود تھی یعنی کہ تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے سر وہ سلام اور یہ بات انجیل جو موجودہ انجیل ہے اس میں بھی موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں ایک نکتہ یا ایک شوشا تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے تو انجی اور پھر قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالی نے ہدایت ہونے اور نور ہونے کے اوساف بیان کی تورات کے بارے میں پوچھے گا اور انجیل کے بارے میں بھی کہا کہ یہ ہدن اور نور ہے تو ہدایت ہونا تو اس اعتبار سے ہے کہ دنیا اور آخرت کے حقائق ان کتابوں کے اندر بیان ہوئے ہیں اور نور اس اعتبار سے کہ انسان کے لیے یہ عملی زندگی میں رہنمائی کا کام دیتی ہیں ولیکم احرجیل بما انصل اللہ حفیع اب عیسائیوں کو خطاب ہے کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس انجیل میں نازل کیا ہے ملک بھی ماں انزر اللہ اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے فلاہ کم تو یہی لوگ فاسق ہیں, نافرمان ہیں فیصلہ کرنے فرمان ہیں انجیل کے مطابق فیصلہ کرنے کے حکم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انجیل میں اللہ سبحانہ محبت اعلیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور نشانیاں بتائی ہیں جو پیش گوئیاں کی ہیں وہ ان کو چھپانے یا ان کی غلط تویل کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ انجیل کے حکم کے مطابق وہ مسلمان ہو جائیں اسلام کو قبول کر لیں اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ نافرمان فرمان ہوگا اب کافر فاسق اور زارے تین لفظ استعمال کافر کب ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب فیصلہ کرنے والا کفر کا احتکاب کر کے فیصلہ کرے کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کرنے والا اپنے فیصلے کو کتاب و سنت کے فیصلے سے آگا اور برتر سمجھے یا اپنے فیصلے کو الہی احکامات کے برابر درجہ دے پھر یہ کفر ہے ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے ظالم ظالم اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کسی یوں سمجھیں کہ انتقامی کاروائی کرتے ہوئے کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف کر دیا یا دنیاوی دی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کر دیا مثلا رشوت لے لی تو یہ ظلم ہے رشوت کی خاطر اللہ کے ناول کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرنے والا یہ ظالم ہے کافر نہیں ہو جائے گا ظالم ہے اور فاسق نافرمان فرمان نافرمان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے احکامات اور اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق فیصلہ اس لیے نہیں کرتا کہ یا تو اس نے اللہ تعالی کے فیصلوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی کہ اللہ کا فیصلہ اس کے بارے میں ہے کیا اور بیٹھ گیا فیصلہ کرنے کے لیے تو یہ نافرمان ہے یا اپنے کسی ذاتی غرض سے یا پھر کسی دوسرے کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے مثال کے طور پہ جس طرح زنا ہے اس کی حد کوڑے یا رجم ہے تو فقہ حنفی کے اندر اور اسی طرح پاکستان کے قانون میں بھی اور بھی کچھ سزائیں ہیں تو وہ صرف مجرم کو سہولت دینے کے لیے کوئی دوسرا حکم سنا دیتا ہے یہ فاسق ہے نافرمان ہے یعنی کہ احکامات اراہیا کے برخلاف فیصلہ کرنے والا کبھی فاسق ہوتا ہے کبھی ظالم ہوتا ہے اور کبھی کافر ہوتا ہے ہر بندہ کافر نہیں ہے شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والا ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا اسی طرح کا ایک ذہن رکھنے والا بندہ آیا گفتگو کرنے کے لیے کہ جی یہ خلاف شریعت فیصلے کرتے ہیں لہذا یہ کافر کا اچھا تو خلاف شریعت فیصلہ کرنا کفر ہے آپ میرے پاس کیسے آئے ہیں پیدل چل کے آئے ہیں یا کسی گاڑی پہ نہیں جی میں موٹر سائیکل کرنا اچھا موٹر سائیکل آپ نے روڈ کے دائیں طرف چرایا کہ بائیں طرف تھی بائیں طرف اللہ نے فیصلہ کیا ہے شریعت بنائی ہے کہ دائیں طرف چلنا چاہیے راستے کے آپ اللہ کے حکم کے اللہ کی شریعت کے حکم کے برخلاف سڑک کے بائیں طرف ڈرائیو کر کے آئے ہیں اپنے اصول کے مطابق پہلے تو کافر آپ ہو گئے اور اگر آپ ابھی تک کافر نہیں ہوئے بائی طرف ڈرائیو کر کے تو پھر اور بھی باقیوں کو بھی بخش دو پہلے اپنا فیصلہ کر دو چار منٹ بےچارا چپ رکھ کے بیٹھ کر اور کے چلا گئے یہ حالت ہے ان لوگوں کی اب ظاہر ہے کہ ایک قانون بن چکا ہے ہم پابند ہیں یہ تو جو قانون ساز قسم کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ اس وقت ہم نے پوری قوم کو کھبو بنایا ہوا ہے تو یکدم سجو بنائیں گے تو یہ ایکسیڈنٹ ہی کریں گے یہ ایک چیزیں پیشے نظر ہیں برطانیہ کے دور حکومت سے لے کے ہم نے کبو کیا ہوا انہوں نے انگریزوں نے اور ہم کبو بنے ہوئے ہیں تو سجو یکدم بننا اتنا آسان کام نہیں تو اس کے لیے بڑے پیمانے پر تربیتی ورک شاپس اور اس طرح کے معاملات جو لوگ باہر ممالک میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ تقریباً ہر ملک میں دائیں طرف ڈرائیو کی جاتی ہے یہی یہ بیماری ہے بائیں پر تو یہ ہمارے پر مسلط ہے اس کو دور کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جن لوگوں کو ادراک ہے ان معاملات کا وہ سمجھتے ہیں تو وہ بیچارے جاہل سے ہوتے اٹھ کے یعنی کافر کافر کی توپ چلا کے بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ